جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنی نب کی مدد نہ فرمائے گا دنا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانی پھر اپنی اپ کو پینس دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ دیا ہے کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے